يا علم الذين آملوا استقلنا حقا تخاسه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلاصكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورس منهما رجالا كثيرا من ومزا واستقلوا الناس الذين داروا نبي والأرحال إن الله كان عليكم حيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُونُوا قَوْلًا سَجِيلًا يُطِلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَهُمْ وَيَنُفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَعْضَ فَوْضًا عَظِيمًا بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدر محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور منتكاتها وكل منتكة جدعة وكل جدعة ملالة وكل ذلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ومحباه الرجيم وقف القوحة المجيد بل عنه النجاح من غير منهم فقائز يدون هذا شيء عجيب إذا متنا وقلنا هرام ذلك الزنبعين قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنُوحُ الأَرْضُ مِنْ رَوْعٍ أَمْسَنَا كِتَابًا مُحْكَمًا بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ بِأَمْرٍ مُرِيجٍ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَأَوْزُهَا كَذَبَبْنَا بِهَا وَجَعَلْنَاهَا رَوَاقًا وَالْأَرْضَ بَدَأْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا بسم الله الرحمن الرحيم غدير ليال منين ورسلا السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات المحبب الحصيد والنخل باسقات فلها ظل من واد رزقا لعبادي واهلنا به لذة من عند القدر كذب القرون قوم وهم اصحاب الرص وتموا وعادوا وبلعهم ولقوا حلول واصحابه الايكه قوم دبا كل مكذب الرسل صحق وعيد اصحابنا في الخليقه الاول بل هم في نفسه في الخليقه وقال الله تعالى في موقف ادم كلكم ذائقه الموت وانما هو قوم اصولكم يوم القيامه فامن سوق بين النار وادخلت الجنه فقد قرر تاریخ و توسیق اللہ شریف خالی کائنات مالک اردو سماج کے لیے اور بے شمار کے فل مشاور ہوں اللہ کی تمام نبیوں و رسولوں پر خصوصاً اللہ کے آخری نبی و رسول جناب اپنی بات آگے بڑھانے سے قبل اپنے دل کی وہ خوشی और वो तरफ बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ कुछ लोग अपने दिल में ये तमन्ना लिए हुए थे और ये तमन्ना कुछ महीने या लगभग साल हो रहा है वो तमन्ना पूरी اور تمنا یہ کہ دن کی خدمت ہم کیسے کریں اور دن کی خدمت کے لیے انسان جو زندگی گزارتا ہے تو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اپنے بدن کی حفاظت کے لیے کسی گھر کا اور کسی قلعے کا انتظام کرتا ہے اسلام کے بار کرنے والے بات تو کر رہے ہیں تو اسلام کے ایک مضبوط پیار جسے کہا گیا ہے وہ مسجد اور مدرسے الحمدللہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سلسلے میں حصہ لیا تیرے نبی پیارے نبی محمد الزام کے لیے مسجد اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنگت محل بناتا ہے ہم <سلام> دعا کرتے ہیں مولا کریم جنت میں محل تیار کر دے تاکہ یہ بندے اپنے اپنے اصلی اصلی گھر اور بندے اس محل میں رہیں اس مسجد میں جنہوں نے حصہ لیا ان کے معاملے حصے کو اللہ اگر تو پسند کر لے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہے اور یہ تیرا گھر ہے اور یہ ہر آنے میں بھی جہاں بھائی کے رہنے میں بھی ثواب اور بندہ باوجود رہتا ہے اپنے گھر کو واپس نہیں چلا جاتا ہے تو یہ بابر کا جگہ ہے اللہ کے نبی پیارے محمد علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک زمین کے ساری جگہوں اور سارے حصوں میں سب سے پسندیدہ جگہ کوئی ہے وہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ جگہ میں ایک سو پچاسی کی تلاوت کی ہے اور اسی کے اور ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں انسانوں کے ہدایت کے لیے اور اللہ کتنا غفور اور عظیم ہے کہ اسی نے فائدہ کیا اسی نے ہر چیز کے انتظام کیا انسان کے رہنے کے لیے زمین جیسے ایک مضبوط مستقر قرار والی جگہ عنایت کیا یہ زمین بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ کے اندازہ وقت لگا سکتے ہیں جب زلزلہ اور گرتی ہے, ہے تو آدمی ان جگہوں کی طرف دور کرتا ہے جہاں زمین ٹھہری بھی رہتی ہے اور گرتی بھی تو رہنے کے لیے زمین دی سانس لینے کے لیے ہوا عطا کی پینے کے لیے پانی دی. دیا کھانے کے لیے اناج اللہ تعالی نے اگائے اور دیکھنے کے لیے آ بولنے کے لیے زبان سوچنے سمجھنے کے لیے دیر و دماغ پکڑنے کے لیے کام کاج کے لیے ہاتھ چلنے کے لیے پاؤں کھانے اور اس کے حدم کے لیے اللہ نے پھینک دیا اور ان فضلات اور گندگیوں پر نکالنے کے آغاز سے بھی متعین کیے یہ سارے انتظامات اللہ نے کر کے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کے رہبری کے لیے اللہ نے اپنے پرانے مشید محمد عربی شیتان کے بہتاوے دینا کیونکہ شیطان نے تو وعدہ کیا ایک مہرت والی ہے کہ تیرے ہم بندوں کو بہتا رہیں گے اور سب کو جاننا میں پہنچائیں گے لیکن کچھ خاص تیرے بندے مخلص ہوں گے اللہ تیرے ہی لیے جیئیں گے اور تیرے ہی لیے مرنے کے لیے تیار ہوں گے ایسے بندوں پر میرا سب کو اللہ چاہتا ہے کہ میں ڈالے اس لیے پرانے مجید کے اندر مختلف انداز میں مختلف اسلوب کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو پیغام دیتا ہے سمجھاتا ہے انہیں پیغامات میں سے سوریہ عالیہ عمران کے آئسمر ایک سو میں ایک ہی آیت میں اللہ نے پانچ جملے استعمال کیے اور پانچ جملے پر اگر انسان غور کر لے اس کی زندگی سدھرنے کے لیے اپنے آپ میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں سارے ساز و سامان کو حقیر سمجھنے کے لیے کافی ہے اللہ نے پہلے جملے میں کہا کلو نب سے مسلمان اور ہر جملے پہ ایک عنوان ہے ایک مضمون ہے ایک کافی ہے اور ایک جمانی کی ضرورت की ایک ایک एक پر لیکن دیکھیے لب دی ایک آئے تمہیں کتنی بڑی بڑی, بڑی باتیں बड़ी کیا کہا الو لب سے ہر مق کو موت کا مزہ چکنا مرنا ہے ایک دن جس دن تمہارے دروازے کے بڑی دستن دے دیں گے اس کے بعد تو محلت بھی مانگے گا کہ کچھ لمحے کے لیے میرے رب مجھے محلت دے دے ہم کچھ سرکار خیالات کر لیں کچھ نہیں کیا کر لیں مہلک نہیں دی جائے گی یہ زندگی جسے سنوار رہا ہے یہ دنیا کے ساز و سامان ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی تب جب یہ ملک الموت دروازے پہ تمہارے بھر سکے اور یہ جسم جسے تمہارے اندر بھی عزت ہے اور تمہارے علاقے والے اور شہر والے بھی عزت کرتے ہیں اس جسم کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی اور گھر سے نکال کر کے کہ مرنا ہے تمناش کو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو موت کو یاد کرو تو موترا اللہ نے کیا چاہے میرے بندو ہم نے موت تمہارے سامنے رکھیے اور کب آ جائے بما تدری نفس ایک جملے نے پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بےگار کر دیا کوئی اس کی حقیقت نہیں وہ الموت اور زندگی کے خاتمے کا اعلان کر دیا کہ تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جس زندگی پہ فکر کرتے ہو جس زندگی کو لے کر کے چلتے ہو اس کو ایک نہ ایک دن قبرستان کے ہمارے انسان کریں گے اور تم خود اور جب موت آئے گی تم نہیں چل سکو گے تم جسم سے کپڑے بھی نہیں اتار سکتے بول بھی نہیں سکتے اور جب تم آواز تم لگاؤ گے وہ کانوں تک آواز نہیں پہنچا سکتے چیخو گے چلاؤ گے تو اللہ نے پہلے نہوت کا مزاج رکھنا ہے دوسرے تم لگے بھرما ان لوگ تو اباؤ نہ جملہ تم لوگوں نے سیاح اور قیامت کے دن تم سب پورے کو پورے بدلا دی جاؤ ایک ہی لمحے میں یہاں تو زندگی خاص مجھے ہے. کر کے اعلان کیا دوسرے میں میدان ہر اللہ کر کے رکھ دیا کہ اللہ کے سامنے تجھے خراب ہونا اس کے لیے ٹوٹا کرو یارے گا اے مومنو دیکھو غور کرو اللہ سے ڈرو اور پرکھو دیکھو کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے اللہ تم سے سوال کرے گا اور وہاں کا سارے برش کے کھڑے ہو گئے زبان نہیں کھوڑ سکتے آواز نہیں بلند کر سکتے اللہ اس میدان میں اعلان کرے گا اليوم آج بتا بادشاہت کس کی ہے کس کا کس کا کس کی چلے گی کون حکومت کرے گا کون کچھ نافذ کرتا ہے سب کی آواز ہو جائے گی ہر انسان اللہ کے سامنے خبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے پاؤں میں جوتے نہیں جسم میں کپڑے نہیں بلا خطرہ کیے بھاگے چلے جانے چاہتے میدان کی طرف اللہ وہی انسانوں کو بتا رہا بدلا دیے جاؤ گے اس کے لیے تم جا رہے دوسرے جملے میں تیسرے جملے میں کہا پتن سود یعنی چن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کا داخلہ جنت میں کر دیا گیا تو جہنم کا دست کرا کر اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ انسان وہاں اگر پہنچ تو نکلنا مشکل ہے. دوسرے اس کے منظر جنت کیا چیز ہے جنت کی طرف ہونی چاہیے جنت کے تذکرہ کر دیا اور اللہ نے موہر لگا دیا کہ کامیاب کو جہنم سے بچا لیا گیا جس کا داخلہ جنت میں کر دیا گیا پانچ جمری پہلے میں موت کا تذکرہ دوسرے میں قیامت میں بدرا دیے جانے کا تذکرہ تیسرے میں جہنم کا تذکرہ چوتھے میں جنت کا تذکرہ پانچویں میں بتایا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور مجھے پانچویں ہی جملے لاشٹری بات کرنی ہے کہ اللہ نے جو قرآن مجید کے اندر کہا کہ دنیا ایک دھوکے کے سامان ہے دنیاوی زندگی اب اس کی تفسیر آ کر کے دیکھتے پیارے لگی محمد علیہ وقت کیا ہے اسی طرف حدیث کو امام کے داغو سودہ چند اللہ, اللہ کے نزدیک دو ہزار تین ہے اور حدیث کی اللہ کے ربی صلاح نے نظر میں اللہ کی نظر میں دنیا مچھی کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت اور قیمت ہوتی تو اللہ کی کو ایک کے پانی تک ملتا مچھی دوڑتی ہے مچھی مار کے آپ کو دے دی جائے تو اس کی کیا حقیقت یہاں کہہ رہے مچھی کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت نہیں ہے یہ دنیا ہے اللہ کی نظر میں اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ دنیا اور آلہ نے کہہ رہا بل تو حیات دنیا بل آئیں اللہ تیری ذات پہ تیرے فرمان پہ قربان ہو جائے تیرے ایک ایک آیت ہم سو جان قربان کرے تو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کرتے کرتے اس لوگ اور انداز کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو مارے حال تو یہ دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے کی والی ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور دوسری نہیں بتایا وہ بھی روایت ہے دو ہزار تین سو بائیس حدیث حدیث نے وہ ایک بکری کے مری بچے کو آپ نے دیکھ کر فرمایا تھا اس بچے کو کیوں کھینگے جیسے بکری کا بچہ آج ہی اگر پیدا ہو اور کل مر جائے تو اسے کیا کریں نہ اس کو چمڑا کام آئے گا نہ اس کی بول چال اس کو ہرامے پھینک دیا جائے کان کٹا ہو کوئی حقیقت نہیں دے سو کی نظر میں سمجھا اپنے جسے ایک ایک انسان لینے کے لیے نہ, نہ, نہ جائے کہاں ہے کہاں کیا ہے کیا نہیں وہ بھی بھاگے چلے جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو بھی امام علیہ وسلم نے اپنے کتاب وزرد سنوک کے اندر ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو بھی علماء علماء علیہ وسلم نے صحیح خرار دیا ہے حدیث کے رالی حضرت این بن شداد رضی اللہ علیہ وسلم ان کا بیان ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مددنا بالآخرة سمجھار ہے مددنا بالآخرة اِلَّا مَا يَجْعَلُوا اَعَاجُوا اِسْبَعُ جی. دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے کچھ بھی حقیقت نہیں مثال دے کر کے نبی مثال <سنس> <آخرتان سنس> دے رہے کیا کہ ایک آدمی تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے جا کر کے اپنی انگلی کو سمندر میں ڈوبو دے اور اس انگلی کو اٹھا لے جو پانی انگلی میں آتا ہو وہ ہے دنیا اور سمندر میں جو پانی ہے وہ ہے آخرت اب سوچیے انگلی میں تو پانی آیا اس کے لیے آدمی لڑ نہیں, یہی مجھے پانی چاہیے اب انگلی میں تو پانی آیا ہے نہ اسے غسل کر سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے نہ پیاس بجھ سکتی ہے نہ اور ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی ایک خطرے کے لیے انسان لڑ رہا ہے اور سامنے کو اس کے سمندر ہے اس کے طرف دھیان نہیں دے رہا ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا میں جو پانی آیا ہے آخرت کے مقابلے میں جب تک تو مجھے زندہ رکھ تو حالت غریب کی حالت نہیں چاہیے مجھے دنیا دنیا کی ایسا آرام نہیں چاہیے اللہ مسکی نند مسکین واشرنی تی زمرتین اللہ تیرے حبیب دعا کر رہے ہیں کہ جب تک تم مجھے زندہ رکھ غریب کی حالت میں مسکین کی حالت میں میری موت بھی ہو تو مسکین کی حالت میں غربت میں ہو اور جب قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤ غریبوں کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جاؤ مسکینوں کے زمرے میں ہو سارے لوگ بڑے بڑے ایک طرح ہو محمد غریبوں کے ساتھ قیامت کے دن میدان میں اٹھائے جائیں حضرت عائشہ صدی کا دعا یہ کر رہے بدل یہ کہ مزداروں سے چالیس سال پہلے قریب جنت میں جائیں مجھے دنیا نہیں چاہیے عائشہ مجھے دنیا نہیں چاہیے اسی لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے دنیا دیکھتی رہ گئی حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ سے دیکھ کر کیا کر کے بیان کرتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے تفصیل <تصفح> میں حضرت رضی اللہ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا اور کہا میں نے کیا دیکھا اللہ کے علیہ وسلم سوئے اپنے عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم چتائی پر سوئے ہوئے ہیں اس چتائی پر کوئی گدا نہیں ہے نہ بے چیت ہے نہ کچھ کے, کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے ہم نے ایسے سوتے ہی دیکھا اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ تو تو جب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کے وسلم بیٹھے آپ کے پہلو میں جس کروت آپ سوئے گئے تھے اس پہلو میں ہم نے چتائی کے نشان دے گا تو میں رونے لگا آنکھ سے آنکھوں کے قطرات بھی کہ آپ لیتے ہوئے گا جدائی پر اور جیسے بیٹھے تو پڑ گیا ہے اور آپ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھی کو روتے لے دے دے اور عمر سے اتنی محبت کیا بولے کہ کیوں روئے مایوڑ کی کس چیز میں تجھے رولایا عمر چور ہوئے ابھی میرے سامنے آئے ہاں آن سے آنسو کے جی قطرات تمہارے کیسے نکل گئے کیا تکلیف کیا, کیا پریشانی ہاں آن سے آنسو کے جی قطرات بتا رہے کوئی وجہ ہے کی اے عمر بتا تجھے کس چیز نے رلایا ہے حضرت عمر بن خطاب ربی اللہ نے کہا اللہ کے رسول کیا تمہارا والوں کو دیکھتے ہیں روم ایران والے والے کو دیکھتے ہیں گدور مصنوع میں ہوتے ہیں ان کی حالت کیا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں ہمارے سردار ہیں ہمارے رہنما ہیں ہمارے پیشوا ہیں اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں اور آپ کے حال یہ ہے چٹائیوں کے نشان آپ کے پہلوؤں میں دیکھا آپ کے یہ پہلوؤں میں نشان دیکھ کر کے میرے آنسو کے کترات نکل گئے ہم آنکھوں سے آنسو کو بچنے سے روک نہ سکا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نا کر تو اس بات سے کچھ نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا میں یہ ساری چیزیں مل جائے اور ہمارے یہ آخرت میں ہو کے زندگی ہے سامان ہے دنیا کیا ہے اللہ کے دوسری جگہ پر مایا حضرت حمیف کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا اور امام تیرمی جی نے اور حلیس نمبر امام تیرمی کا دو تین سو چوبیس ابو کھلاڑی ابھی اللہ تعالیٰ دنیا مومین کے لیے جیل زندگی ایسے گزارو بولے آدمی ہے مسافر آدمی سادو سامان کو گدے کو لے کر کے نہیں چلا کرتا تو اس سامان ہے یہاں میں اتنا ٹائم نہیں رہتا بات کی جائے لیکن میں اللہ کے ریلام کیسے گزارے اور اللہ تعالیٰ جب اللہ نے سامان ہے تو اللہ کے رسول دنیا کو کبھی بھی ترجیح دیا آپ کی زندگی یہ ہے اور کتاب میں ذکر کیا ہے ایک دن کے لئے اللہ کے رسول گھر سے نکلے سبلولا کر رہے کھا کر کے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں اور نکلے ہیں ہمیں بیان کرنا آسان ہے سننا آسان ہے لیکن سوچ کر کے دیکھے وہ اگر ہماری حالت اور کون نکلے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھوکے ہو سوچے ہمارے زمانے میں اگر آپ ہوتے آج کے زمانے ہم ہوتے تو کیا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے گے ایسے ٹائم میں سب آرام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے جو باہر نکلے تو دیکھے تو ادھر سے حضرت اور آ رہے ہیں اضرتی عمر بھی آ رہے ہیں, جی آ رہے ہیں اللہ کے رسم اللہ تمہارا گما کی ہوئی تھی گما کی حاضر اس ٹائم کس چیز نے تم دونوں کو گھر سے نکالا کیسے نکلے سب تو آرام کر کرو دونوں نے جواب جواب دیا دیا ایک ساتھ الجو اللہ کے بھی آپ نے سوال کیا ہے ابو بکر محمد تم دونوں ایسے ٹائم میں کیوں نکلے سب آرام کر رہے ہیں دونوں نے جواب دیا اللہ کے رسول بھوک کتنے تیز ذکی کے بھوک کے سڑک کی وجہ سے چین نہیں سکون نہیں کرار نہیں نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے گھر سے باہر نکلا بھوک نے ہمیں گھر سے نکلنے پھر مجبور کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں ولدی نفسی بھی ہٹی ولبھی نفتی بھی ہٹی اللہ بھی اثر جگی ماں اثر جگہ میرے ساتھی اور ابو بسر عمر جس چیز نے تم دونوں کو اس وقت نکلنے پہ مجبور کیا ہے اسی چیز نے اللہ کی قسم مجھے پھر مجھے بھی گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے یعنی میرے ساتھی محمد بھی بھوکا ہے پیٹ میں اناج نہیں کھانے کے سامان گھر میں نہیں بھوک کی طرف کی مدد یہ نکلا ہوا ہوں سوچ دیکھیں یہ نکلنے والے کون ہیں؟ ابو بکر جن کو کہا کہ جنت کے آسما دروازے برائے گی ابو بکر ہے جنہیں کہا کہ سارے دروازے مسجدے, کے بند کر دو لیکن ابو بکر کی کھڑکی کو دروازے کو کھلا رہے کون ہے وہ ابو بکر رہے گا کہ سب کے احسان کا بدلہ ہم نے دنیا میں جتا چاہ دیا وہ بگر تیرے احسان کا بدلہ ہم چکا نہیں سکے اللہ اس کے بدلا اور دوسرا کون ہے حضرت عمر اللہ وہ جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر تم ہوتے وہ عمر شیطان بھی جس گلی میں گزرتے اگر شیطان گزرتے اس گلی سے آتے وہ بھی بھاگ جاتا وہ عمر جب مسجد خانے کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں سلوار کا موقع دیا اور اللہ کے رسول دعا کہ وہ بھوکے ہیں اور کون بھوکے ہیں اللہ کے پیارے نے بھی محمد بھوکے ہیں بھوکے سو رہے چٹائے پہ بھوکے گھر سے نکلے ہوئے ہیں یہ عالم <سؤال> ہے بھائی اللہ کے راس من آیا تو دنیا بندو تم بھی سمجھو اپنے نبی کی زندگی کو سیرت کو پڑھو سارے کرام کو پڑھو انہیں دیکھو ان کی زندگی کیسی تھی وہ کیسے دنیا کی زندگی گزارتے تھے ہر دنیا کی طرح ہم بھاگتے ہوئے نظر آتے نہ مشینوں میں ہم آباد مشینوں کو آواز کرتے مچھروں کی آواز سننے میں کو نہیں چاہتے اور نہ آنے کو دل ہے کی خدمت کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مرنا بھی ہے اللہ کے سامنے قیامت کے دنوں کھڑا ہونا بھی ہے, بھی, ہے بھی, ہے بھی ہے اور یہ کہ بھی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کی بھی نہیں ہے صرف یہ سمجھیں کہ, اللہ نے کہا اللہ کہ تم نے کون بہتر عمل کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ مات دی ہے تو یہ مختصر وقت میں یہی ہم نے بتانے کی کوشش کی حالانکہ بتا نہیں, نہیں سکے لیکن کہ دنیا زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جب کوئی حقیقت نہیں ہے تو جس کی حقیقت ہو جو ہمارے سامنے اور یہ منزل اور یہ جگہ ہمارے اصلی گھر اور اصلی منزل نہیں ہے ہمارے اصلی منزل جنت ہے اور جنت جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جسے اللہ ہمیں شکم دیتا ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنا پڑے گا اللہ سے علی میں دعا کرتے مولان دنیا کی زندگی ہمیں اسی طرح اور دنیا کے ساتھ سامان اسی طرح لینے کے توقع دے کہ ہمارے تین بھی باتیں رہے اور آخرت کی تیاری ہو اور دنیا بھی ہمیں ہمارے گزر گئے دنیاوی زندگی اللہ سارے خراب چیزوں سے اور خراب کاموں سے پرہیز کرنے کے توقع اللہ